دل کے لیے مفید حجامہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو کندھوں کے درمیان حجامہ لگوایا کیونکہ یہ جگہ ان مقامات میں سے ہے جن کا تعلق براہ راست دل سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہند رضی اللہ عنہ نے حجامہ لگایا تھا جو کہ انصار کے قبیلے بنو بیاضا کے ایک غلام تھے